آج کے سبق میں آپ سورت الحماظہ کی مشق کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وائی لائی ل لام کے اوپر دو پیش تنوین ہے اس کے بعد لام آ رہا ہے یہاں ادغام بغیر غنہ ہوگا ایک لام پڑا جائے گا وائی لائی لائزاتی لو میزاتی لو یہاں تا کے نیچے دو زیر تنوین ہے بعد میں لام آ رہا ہے یہاں بھی ادغام بغیر غنہ ہوگا تا کے نیچے ایک زیر پڑا جائے گا اور یہ لام سے ملے گا نون کی آواز نہیں آئے گی میزی لو میزی لو مازاتی جب ہم یہاں وقت کریں گے تو یہاں قاعدہ یاد رکھیں کہ جب بھی یہ تا گول بتایا جسے کہتے ہیں اس پر وقت کرنا ہو تو وقت کی صورت میں یہ ہاں بن جاتا ہے ملانے کی صورت میں تا رہتا ہے اب جب وقت کریں گے تو یوں کریں گے ہُوتی لو میزہ اب اس کے بعد یہاں ہے کہ علی پر آپ زبر لائیے تاکہ اسلام مشدد کے ساتھ پڑھ سکیں اللہوی یہاں آپ ایک چھوٹا سا نون دیکھ رہے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب کہ آپ اس آیت کو اس آیت سے ملانا چاہتے ہیں تو پھر یہ نون پڑا جائے گا نون ختنی اسے کہتے ہیں تو اس صورت میں ہو تلو ماضا تین اللہ پڑیں گے لیکن جب وقت کر دیں گے تو نون پھر دوبارہ نہیں پڑا جائے گا پھر اللہ ہوگا نسل کی صورت میں ہُویزا تلو میزا تیل لیکن جب ہم نے وقت کیا تو اب اللہ وی جام جام دے مالن ہے اب تنوین کے بعد واؤ آتا ہے ادغام گننے کے ساتھ ہوگا وہ ادا ہو ہے اب ہا کے اوپر جب الٹا پہ آ جائے تو وقت کی صورت میں یہ ہا ہی پڑھا جائے گا اور ساکن ہونے کی صورت میں وعددہ اس طریقے سے پڑے گی میں لد یا سیب نون مشدد ہے غنہ کریں گے یا سہ بو این لہ اخ یہاں مد ہے اس کو آپ تین الف کے برابر کھینچیں گے اخ اس صورت میں پڑھیں گے جب کہ آپ اس کل سے ملانا چاہیں اخلد ہُوک یعنی سانس اور آواز دونوں جاری رکھیں گے لیکن آیت کے سرے پر جب وقت کریں گے تو اخلادہ ہاسا کن ہو جائے گا بالہ اخلدہ کل یہاں نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے یہ اب قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ تن اور نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے اور ایک میم اضافی لکھ دیا جاتا ہے تاکہ ایک الف کے برابر آپ آواز ناک کے باسے میں ٹھہرا سکیں آگے نون مشدد ہے یہاں غنہ نہ ہوگا لئے بدن فی الحو مہتی دیکھیں تا تاپڑا ہم نے اب وقت کریں گے تو ہاں بن جائے گا فی الحو مہ مو کیا مد کیجئے تین الف کے برابر کھینچیں گے دال کی قلقلہ ادا ہوگی اور کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو پر پڑیں گے اب تا کی پیش مس کی صورت میں ہوگی اب جب وقت کریں گے تو یہ ہاں پڑا جائے گا آخری حرف کو ساکن کر دیا نار اللہ نار اللہ نار اللہ کے اوپر پیش ہے ایک تو راہ پر ہوگا دوسرے اس پیش کی وجہ سے اس میں اللہ کا جو لام ہے یہ بھی پر پڑا جائے گا منہ یا وقت کی صورت میں تا کی شکل اختیار کرے گا ساکن ہو جائے گا نار نار اب اسی طرح یہاں الف پر زبر لائیں گے پڑیں گے اللہ اگر آپ اس آیت کے سے ملاتے تو الم قدت اللہ تی ہوتا لیکن جب ہم نے وقت کیا الموقدہ پڑھا تو اب اللہ تی پڑھیں گے اللہ تی تب باری تو پو تقو التی تب الپالی او آل اف ادہ اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ وقت جو ہے وہ گولتا یہاں ہے تو یہاں وقت کی صورت میں یہاں بن جاتا ہے آل اف ادہ یعنی جب نکتے ہوں اس وقت نقطوں کی وجہ سے یہ تا ہے وقت کی صورت میں ہا ہے نقطوں کے بغیر صرف ہا ہے سودا نیم ساکن نیم متحرک سے ملا ادغام غننے کے ساتھ ہوگا یہ حمزہ ساکن ہے جھٹکے سے پڑیں گے اور تا ساکن ہو کر کا مخرج ادا کریں گے یہاں آلائی علیہم سواد اور بس کی صورت میں پھر ہوگا پھر چاہ کی تنوین پر اخفا بھی ہوگا فی آمدم فی عمد, عمد, عمد, عمد، تنوین کے بعد میم ہے دغم گننے کے ساتھ ہوگا یہ تا ساکن ہو جائے گی ہاں کی آواز نکلے گی فی عمد فی امد